السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرتمسانی ابقلی ایسا ہے کہ پچھلے دو دن چونکہ میں نے چند سوالوں کے جواب دیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ سوالوں کی ایک بھرمار ہو بھی اور ان میں سے کسی سوال پر ہارڈلی نام یا کورس کا نام یا وہ لکھا ہو کہ میں واپس ان سے, سے کانٹیکٹ کر سکوں تو آپ کو بارہا پچھلے بیچز کو سوال کے آداب بتائے جا چکے جن لوگوں کو معلوم نہیں وہ دوبارہ سیکھ لیں سب کورس ان چارجز کلاس میں سوال کرنے کے آداب جو ہیں ان پر دوبارہ اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کر دیں جس میں سے اہم چیز یہ ہے کہ سوال لکھنے والے کا نام اور کورس کا نام اور گروپ نمبر ضروری ہے جن سوالوں پر نام نہیں ہوگا وہ اٹینڈ نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اگر میں سوال جب آپ کا سیشن شروع کر دوں تو میں ایک سفح بھی آگے نہیں پڑھا سکتی مشکل ہو جائے گی اور بہت سے آپ کے سوال جو تھے وہ بہت پرسنل نوعیت کے بھی تھے وہ کلاس میں ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اریلیونٹ سوال نہیں کریں کیونکہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں یا جو جہاں آئیں گے اس کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جائے تو بہتر کیونکہ کہ آپ دیکھیے کہ علم ہماری ضرورت ہے نا جیسے کھانا پینا ضرورت ہے ہمارے جسم میں بعض اوقات مختلف چیزوں کی ڈیفیشینسی ہوتی ہے ہوتی ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں جی کیلشیم کی کمی یا کیا کہتے ہیں بلڈ کی کمی یا آئوڈین کی کمی وغیرہ وغیرہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کیلشیم کی ایک پوری بوتل کھا لیں اور آپ کی کمی پوری ہو جائے نہیں ہو سکتا نا کیا کرنا پڑے گا روزانہ کھانی پڑے گی مستقل کھانی پڑے گی اور پھر اس کو مینٹین رکھنا پڑے گا हा? تو علم بھی ایسے ہی ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ ایک دن میں سب کچھ ہی بتا دیا جائے تو یہ پوسیبل نہیں ٹھیک اور ایک دن میں بتایا ہوا سب یاد بھی نہیں رہتا پھر بھول جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا روزہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور بجائے اس کے کہ جب کلاس میں کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اپنے ذاتی مسائل پہ غور و فکر شروع کر دیں بہتر ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ توجہ رکھیں کل ماشاءاللہ اللہ جو فیم القرآن کلاس نے سٹال لگایا اس کی بہت اچھی فیڈ بیک رہی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ساری ڈونیشن پبلیکیشنز کے کام کے لیے جمع کرا دی اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے یہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی کمائی سے صدقہ کرنے کے بعد جب ہال میں سنی تو میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنے بنائے ہوئے چھوٹے گریٹنگ کارڈ ہاسٹل میں سیل کروں گی اچھا ڈیزائن بنایا انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بہت اچھا آرٹ ہے زبردست اب یہ سادے کاغذ کے اوپر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہمیشہ بنانی وہ چیز چاہیے جو ایک دفعہ انسان دیکھ کے پھینک نہ دے بلکہ اس کو ریمائنڈر کے طور پر رکھے اور آرٹ کے ساتھ میسج بہت ضروری ہے میں بار بار یہ بات ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں اور ہمیشہ ہی لوگ اس کو اوور لک کر دیتے ہمارا اصل مقصد آرٹ ہو یا لی कोई ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو کیا ہے ہم یہ سب کچھ کیوں کریں صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا کرنا ہے میسج دینا ہے میسج کنوے کرنا ہے ریمائنڈر اور کچھ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر یا کوئی اچھی کوٹیشن یا کوئی اچھی بات چاہے ایک لفظ یا دو لفظ مثلا اگر کسی کے اوپر لکھ دیں کیپ سمائلنگ کتنا خوبصورت کارڈ ہے یہ اگر اس خرید کر کہیں اسٹک کر دیں اور جب دیکھیں اسمائل کریں کیا ہوگا ریسورسز بھی بچیں گے اور ایک فائدہ کی چیز ہو جائے گی نا لیکن اگر اس پہ صرف پھول ہوں گے تو کیا ہوگا وہ ہاں؟ دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا اور اس کے بعد یا آپ کہیں اندر رکھ دیں گے یا کہیں لٹکا بھی دیں گے مگر لرننگ نہیں ہے اس میں علم ہر چیز سے افضل ہے مال سے خوبصورتی سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر چیز ہے تو اس علم کو حاصل کرنے کے بھی حریصوں, اسے دینے کے بھی جو بھی مینز مل جائے جو بھی طریقہ مل جائیں لیکن ایسا نہیں کہ دوسروں کے سر پر سوار ہو جائیں چھوٹے چھوٹے میسجز چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ٹھیک یا اس سے ریلیونٹ آیات لکھ لیں اندر یا کوئی بھی پیغام لیکن بہت ہی اچھی ایفرٹ جنہوں نے بھی کی اس مقصد کی تکمیل کے لیے چند کمپیوٹر شیٹس اور رنگ برنگے مارکر پکڑے اور اللہ کا نام لے کر جو مینا اور پھول بیلیں آتی تھی بنانا شروع کر دی اس ایکٹیویٹی نے میرے اندر خود اعتمادی اس حد تک بڑھا دی کہ میرا ہاتھ رواں ہو گیا دماغ نت نئے ڈیزائن بننے کے لئے کھل گیا اور اللہ کی تعریف دل میں جاری ہوتی گئی کہ وہ کس طرح اپنی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے الحمد للہ حاصل میں بہت اچھا فیڈ بیک ملا اس کوشش کو باجیوں نے بھی سراہا اور مجھ سے کارڈ خریدے اس میں ان کی میری اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے اور خودی کو بلند کریں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے کام اپنی راہ میں کرنے کی توفیق مجھے عطا کرے میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہاسٹل کی بیڈ شیٹس میں حصہ ڈالا ماشاءاللہ ایک کام اور کر لیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کو کہا تھا کہ حفصہ کو یہ سکھا دو تو میں آپ سے بھی, آپ جو بھی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ اپنی ساتھیوں کو سکھا دے ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے ان کے پاس بھی کوئی ہنر آ جائے گا تو ان کے اندر بھی اعتماد پیدا ہو جائے گا اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اعتماد کیوں پیدا کریں اپنے اندر کیوں کرے ہم اعتماد کس کے لئے چاہیے اللہ کے دین کے اوپر خد اعتمادی کے ساتھ عمل کرنے کے علاوہ آگے پہنچانے کے لیے بھی چاہیے اور خوبصورت طریقے سے پہنچانے کے لئے چاہیے دس از اے بیوٹیفل وے ٹو کنوے دا اللہ سبحان, اللہ سبحان نے جتنے پرندے اور جو مچھلیاں اور جہاں جہاں رنگ اور ڈیزائن بناس امیزنگ کوئی آرٹسٹ ایسا بنا ہی نہیں سکتا hmm? تو یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ نے جمیل اور جمال تو ہم سارا جمال دنیا کے لیے رکھتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے تو جمال بھول جاتے ہیں کریٹیوٹی بھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو تھوڑی تھوڑی کوشش سے بھی آپ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھ اور سکھا سکتے اپنے عجر کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے مال کما کے دینا بھی صدقہ کا لیکن اس علم کو دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ کا ٹھیک ہے اس سے آپ دیکھیے گا جب آپ سکھانے لگیں گی نا تو اعتماد کتنا بڑھے گا کتنے فیصد بہت فیصد ٹھیک ہے ان شاء آپ خود اینالائز کر کے بتائیے کہ کتنے فیصد بڑھا آپ کا اعتماد اسی آئیڈیا سے متعلق یہ ہے کہ بک مارکس جیسے بنائیں خوبصورت سے اور ان پر امر بل معروف اور خاص طور پر وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ان کے متعلق نہیں کی جیسے حادیث ہیں یا جیسے غیبت ہے یا بیک بائٹنگ ہے لائنگ नहीं. ہے اس پر بھی بن سکتے जी. ہیں یہ. بس یہ کہ چھوٹا میسج ہو کم لفظ ہو کہ جتنے کم لفظ آپ لکھ سکیں اتنا زیادہ افیکٹو ہو جائے گا کیونکہ وہ پڑھا جائے گا بڑا پڑھنے کے لیے انسان کہتا ہے بعد میں پڑھوں گا تازہ الہدا سے بہت پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اسٹکر ملتا تھا کہ اس نے زن بہترین عبادت ہے اور میرا تو وہ جو دل کی کیور ہوا اس سے کافی زیادہ اس سے فرق پڑا اس نے اس نے اچھا پھر ایک یہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اندر خریدار کم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گی آپ ایگزیبیشن لگائیں گی کہاں سکولز میں کالجز میں شادیوں میں شاپس میں پارکس میں اپنے اس ہنر کو اس علم کو فن کو استعمال کرتے ہوئے مقصد پیچھے کیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ ہی کے دیے اپنےٹ کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے پھر اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن آپ کو پلاننگ نہیں کرنی آتی تو اس کو میکسم دور تک پیغام لے جانے کی پلاننگ کریں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے نا تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے ایک تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر وزر ہو جاتا ہے بوجھ ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہمیں پریشانیوں میں اضافہ کا باعث بنتا ہے جب یہ قلم چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس ہارٹ اور مائنڈ کی کوارڈینیشن ہے اللہ نے یہ بنائے کیوں ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا چاہے لکھتے ہیں چاہے پینٹ کرتے ہیں چاہے کوئی آرٹ ورک کرتے ہیں چاہے کوئی چیز بنتے ہیں یا کچھ پکاتے ہیں یا جھاڑو لگاتے ہیں یہ کچھ بھی تو اس وقت جب آپ موسٹ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے تو وہ جب یہ کرتے ہیں نا تو اس کرنے سے آپ کی ٹینشن بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور ایک خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور ساتھ آپ کا دماغ اتنا ہی تیزی سے چلتا ہے کیونکہ ہاتھ نہیں چل سکتا جب تک دماغ کو آپ ایک سٹن لیول تک ٹرین نہ کریں جب اس کے پاس ان کو دے دیتی تھی تو ان کو اتنا اچھا لگتا تھا وہ بول کہتے تھے سب سے اچھی ڈاکٹری ہی بتاتی ہیں لیکن دل گھبرا جاتا دوسری دفعہ میرا دل نہیں چاہتا نظر ڈالوں کیونکہ اس میں اتنی رنگینیاں بڑا بڑا کاغذ لیا ہوگا اور اس کو ضائع کیا ہوگا چار چار رنگ لگائے ہوں گے اور اوپر کوئی چمکنی چیزیں بھی لگائی ہوں گی اور میسج کدھر ہے وہ پڑا نہیں جا رہا اور اس میں دس غلطیاں بھی یہ کام نہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں اُلٹا گناہ ہے اسراف یعنی کسی بھی ریسورسز میں سے کسی بھی چیز کو ضائع کرنا اور اس کو مس یوز کرنا ابیوز کرنا اور سیلف پروجیکشن کا شوق ہونا یہ ساری چیزیں عمل کو برباد کر دیتی ہیں پھر کاغذ کوئی بھی نہیں پھینکنا چاہیے جب کاغذ پھینکے تو سمجھے کہ آپ نے ایک درخت کو کاٹ کے پھینک دیا میں تو عام طور پر جو اینویلبس آتے نا ان کو بھی کاٹ کے ان کے الٹی سائڈ پر جو وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ صاف ہوتا ہے اس میں بھی لکھتی ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو ان کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کو تو اس کے بعد وہ ذرا گیلے جائیں گے پھر انہیں اگر کسی کو آتا ہے تو یہ سنڈے کے دن جیسے جائے یعنی کچھ بنایا جائے تو کتنا اچھا ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے اتنے کاغذ یہاں جمع ہوتے ہیں لیکن وہ ردی میں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے مختلف طریقے سوچئے ٹھیک ہے چلیے آگے چلیں آج کا چیپٹر دل رکھ کے سننے والا ہے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت ہی عجیب دل کی حالت ہو رہی تھی اور موت جتنی بڑی حقیقت ہے ہم اس کی طرف سے اتنے ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کرتے بہرحال شروع کرتے ہیں ہم نے نماز کی بات کی ہم نے قربانی کی بات کی صدقے کی بات کی اور زندگی میں مختلف اچھی عادات پیدا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کی اب ہم اس کتاب کے آخری حصے کی طرف چلیں گے اور وہ, وہ حصہ ہے جو ہماری زندگی کے آخری حصے سے متعلق ہے انسان کا آخری انجام اس پر منحصر ہے کہ اس کا اختتام کس حال میں ہوتا ہے تو اگر موت اللہ کے لیے ہوگی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی تو ہی کامیابی ہوگی اس موت کے وقت کو یا آخری وقت کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں تو ان شاء آج ہم موت کی یاد دہانی یا روانگی کی یاد دہانی کے بارے میں بات کریں گے جو موت اور اس سے متعلق جو بھی مراحل ہیں ان کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہر زی روح کے لیے موت ہے کوئی بھی بچنے والا نہیں قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا او الانسان انسان ان نکا دن الا ربد اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے سخت مشقت پھر اس سے ملنے والا ہے یہ مشقت زندگی میں بھی ہے لیکن ایک بڑی مشقت موت کے اندر بھی ہے إِلَى كَدْحًا <فَمُلَاقِيه> کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو بہرحال اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کو جانا ہے موت سے کسی کو بھی فرار نہیں خواہ کوئی بزرگ ہو یا بچہ ہو عورت ہو یا مرد ہو امیر ہو یا غریب ہو پڑھا لکھا عالم ہو یا جاہل ہو ہر ایک کو اس تجربے سے گزرنا ہے اور کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو بھی اگر پچھلی زندگی کو پلٹ کر دیکھے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی ہر لمحے کا نام ہے اور ہر لمحہ جب گزرتا چلا جاتا ہے تو زندگی ختم ہوتی چلی جاتی اور بالاخر جب آخری لمحہ آ پہنچتا ہے تو اس کا مکمل اختتام ہو جاتا ہے ورنہ دیکھا جائے تو ہم ہر لمحہ اختتام کی طرف جاتے ہیں اور ہر لمحہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہمارا خاتمہ کیا ہے دراصل زندگی کا خاتمہ وقت کا خاتمہ وہ لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ ہمیں ختم کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے نیک مال اور بہترین اعمال ہی دراصل ہمارے لیے اصل زندگی عطا کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد الجمعہ الجماعت ایٹ میں فرمایا سم تردون الى عالم الغیب بما كنتم تعملون کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی آ کر ہی رہے گی پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا ایک دفعہ ایک چھوٹی سی مووی کی کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک ڈاکٹر کو فیٹس کو اباٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا تو جس وقت ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کیا جا رہا تھا تو وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بالآخر وہ پکڑا گیا اور ختم کر دیا گیا موت جس پر بھی آتی خواہ کو ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان ہمیشہ اس سے بھاگتا ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اس کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن جو وقت جو جگہ جو موقع لکھا ہو وہاں آ کر اس کو دبوچ لیتی وہ پکڑا جاتا ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ بولو فی بروج مشیدہ خا مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ موت وہاں بھی داخل ہو جائے گی پر کے سامنے کوئی مادی چیز کچھ معنی نہیں رکھتی کوئی میٹر نہیں کرتی بڑے سے بڑے بروج اور قلعے ہر چیز کے اندر سے موت سرائط کر جاتی اور جس کو جہاں جا کے پکڑنا ہوتا پکڑ لیتی اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا وقت کوئی بھول چوک نہیں ہوگی سورت المنافقون خون 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلها بما تعملون اور جب کسی کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اور پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا سورت خوف آیت 19 میں فرمایا وجا بلحقالد وہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی موت کی سختی سکر بے ہوشی یہی تو ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا تو اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دن آ گیا ہے اب دیکھیں کہ ہر آنے والی چیز خواہ وہ دور ہو لیکن وہ قریب ہوتی کلات قریب جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے وہ سات ہی ہے اسی لیے کہا کہ موت ہم جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کہ جو چیز چل پڑے روانہ ہو جائے وہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جاتی تو موت ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے وہ آ ہی پہنچے گی 11 میں فرمایا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لٹائے جاتے ہو یعنی جس فرشتے نے جان لینی ہے اس کو اپنے کام کا پتہ ہے اور وہ اپوائنٹڈ ٹائم پر پہنچ جائے گا اپنے کام پر سورت الانام میں فرمایا اذا احدكم الْمَوْتُ ادا رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی پوری پوری انجام دیتے کوئی خیانت نہیں کرتے کسی کی طرف داری نہیں کرتے کسی کو مزید مہلت نہیں دیتے صورت القیامہ میں فرمایا کل ادا بلاغ تراکی وقی انفراق بلطف <تصفيق> ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک یعنی گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا کیونکہ ساری دوائیاں بیکار ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی یعنی جان نکلتے وقت اور اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا دم کرنے والا اور موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں کل نفس اقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ کڑوا پیالہ یہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہے بس فرق اس چیز کا ہے کہ کون تیاری رکھتا ہے اس کی اور کون اس کو بلائے رکھتا ہے اور پھر اچانک اس حادثے کا شکار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے یوں پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی رزق بھی آ جائے گا جیسے موت آتی انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت تاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگی ہائے تکلیف یعنی اتنی پین اتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہارے باپ پر جو کیفیت تاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے یعنی جو تکلیف نبی پر آئی ہے وہ تکلیف کسی سے بھی نہیں چوٹے گی یہ تکلیف ہر ایک پر آئے گی انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہنستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر سکرات الما ہے اگر وہ سکرات الموت سے گزرے تو پھر کون بچ سکتا ہے پھر موت انسان کو گھیرے ہوئے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کونوں والا خط کھینچا اسکوئر بنایا پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا یعنی درمیان آدھا آدھا کر کے جو چوکٹے کے درمیان میں تھا یعنی چکور کے درمیان میں ایک لکیر ڈالی اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے یعنی چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی پھر فرمایا یہ ہے انسان اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا اس کی امید ہے یعنی وہ چوکٹے سے باہر جا رہی امیدیں ہماری اتنی ہیں کہ جو پوری زندگی بھی گزر جائے تو پوری نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری پھنس جاتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے میں بنا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے انسان اس اس کے اندر گرا سے باہر نہیں جا سکتا جب موت آئے گی تو باہر نکلے گا وہ اس سفر کو طے کر ہے ایک رکاوٹ آ جاتی پھر وہ تھوڑا اس سے نکلتا ہے تو اگلی آ جاتی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی موت آ جاتی ہے لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی پھر بھی چل رہی ہوتی مثلاً اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ آج کے دن سے پانچ سال بعد تک بس زندہ رہیں گے صرف پانچ سال ہے آپ کے پاس اور آپ نے جو جو سوچ رکھا ہے زندگی میں کرنے کا مثلاً میں قرآن حفظ کروں گی مثلاً میں کوئی کتاب لکھوں گی مثلاً میں یہ پروجیکٹ کروں گی وہ کروں گی وہ کروں گی پھر ان کو پانچ سالوں میں تقسیم کیجیے کیا واقعی ان پانچ سالوں میں آپ ختم کر لیں گے پھر کیسے آپ وقت ضائع کر سکتے ہیں جبکہ کام زیادہ ہیں امیدیں بڑی ہیں آرزوئیں اور تمنا بہت ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ سمیٹ لیں جبکہ وہ آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے عام طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے پا بھی لیں وہ سب کچھ مثلا دنیاوی اعتبار سے آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے کہ مجھے یہ ڈگری کرنی مجھے یہ چیز حاصل کرنی یہ اتنا گھر بنانا ہے فلاں چیز حاصل کرنی فلاں چیز حاصل کرنی اور پھر آپ مثلا تیس سال کے تھرٹی ایئرس کے and you have another 20 years only تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ گھر بنانے کے لیے اتنا ارس چاہیے ہوگا فلان ڈگری کے لیے اتنا یہ بزنس کرنے کے لیے اتنا اتنا اتنا جب وہ سب کچھ اچیو کر لیں آپ تو پھر اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم کدھر ہے اس کے بعد آپ کی موت آ کہ چلو جہاں جانا تو چلے وہاں بس ختم مہلت ختم ہر انسان کیا چاہتا ہے موت کے وقت ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا یہ سب حقیقت جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی ہوتے وقت کیوں وہ نہیں کرنا شروع کرتے جو ہم نے کرنا ہے کیا چیز روکے ہوئے ہمیں یہ مشکلات یہ تو ساری زندگی موت تک نہیں ختم ہونی یہ رکاوٹیں یہ ہرڈلس یہ شیطان کی ڈالی ہوئی پرا ذہنی یہ پیٹی ایشوز کے اوپر فلیئر اپ ہونا کیا رکاوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پورا پورا دن ضائع کر دینا ذرا سی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو سب کچھ بھول کے اسی کے پیچھے لگ جانا ذرا سا ہمیں اپنے سے آگے نکلتا ہوا نظر آیا تو ساری انجی اس پہ لگا دینا کہ اس کو کس طرح پیچھے گسیٹیں ہم کیوں نہیں اپنے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہمیں دوسروں کے نہیں اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اپنے محاسبے کی جب محاسبہ کریں گے تو مجاہدہ شروع ہوگا اور پھر ہم اپنی آخرت کی کامیابی کو پہنچ سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں 99 حادثے اور مصیبتیں ہیں اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے مصیبت تو آتی ہی آتی ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے تو یہ موت کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں نا وہ کیا مانے رکھتی ہیں؟ سب ختم ہو جائیں گی نا لیکن موت ہمیں ختم کر دے گی جب موت آئے گی تو یہ چھوٹی مصیبتیں سب چلی جائیں گی کسی نے بھی نہیں رہے. لیکن پھر ہم نہیں ہوں گے پھر فائدہ تو توجہ کس پہ رکھنی چاہیے سارا وقت مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے لوگوں کی بری باتیں سوچتے ہوئے کہ ہماری زندگی کا ہی مقصد رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نمبر ایک موت کو حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے اور نمبر دو مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے یعنی مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا تو جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں خیر ہوتی ہیں اگر ہماری سوچ مثبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے تو اس پل کو پار کرنا ضروری ہے اس لیے انسان صرف موت کو برا بلا نہ کہے یا موت سے بھاگے نہیں بلکہ موت کی تیاری کرے اصل مقصد یہ ہے موت کے بارے میں بھی اس ذن زن رکھے نمبر ایک فتنوں سے نجات ہے نمبر دو اللہ سے ملاقات کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے یعنی انسان جب موت کا سوچے ایک تو اس کے کاموں کی رفتار میں تیزی آئے اور دوسرے, دوسرے کیا ہو میں موت کا بھی اس لیے خوش دلی سے استقبال کروں گی کہ اس کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے ادھر سے گزرنا پڑے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور موت کی یاد بھی رہنی چاہیے کیونکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے غیر ضروری مصروفیات سے بچاتی ہے موت کی یاد انسان کو اپنے مقصد پر فوکس رکھتی اس کو باعمل بناتی اس کی زندگی کو زیادہ پروڈکٹو بنا دیتی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ جو موت کو تنگی والی حالت میں یاد کرتا ہے موت اس کو وسط دے دیتی یعنی آپ کسی مصیبت پر بہت گھبرا رہے ہیں بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں چند دن کی بات ہے پہ تو چلے جانا ہے تو کیا ہوگا اس تنگی میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور جو اس کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے موت اس کو تنگ کر دیتی یعنی پھر انسان فخر اور تکبر اور غرور نہیں کرتا موت کو یاد کرنے والا اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے ہم نے ارس کیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے ہم اس سے حیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو یعنی اپنی سوچوں کی حفاظت کرو اور پیٹ اور اس میں جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو یعنی اپنی خوراک اپنی شرمگاہ اور اپنے دل کے خیالات یہ سب کچھ سینہ یعنی جسم کا یہ حصہ ایک میجر حصہ ہے اور ایک میجر حصہ دھڑ ہے تو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا تو گویا موت ہماری زندگی کو سیدھا کرتی موت کو یاد کرنے والا ہی اقل مند ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اتنے میں ایک انصاری آپ کے پاس آیا اور سلام کیا پھر ارض کیا یا رسول اللہ کونسا مومن افضل ہے زیادہ اچھا مومن کون ہے آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں پھر اس نے پوچھا کون سا مومن عقلمند ہے آپ نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے وہی عقلمند ہے اور ہمارا کیا معیار ہے عام طور پر دنیاوی طور پر عقلمند کس کو کہتے ہیں؟ اسمارٹ جو دنیاوی معاملات اور دنیا کو بہتر بنانے کے ڈھنگ اور گر خوب جانتا ہوں جس نے اپنی دنیا کو خوب سجا رکھا ہو خوب فروغ دے رکھا ہو وہ عقل مند ہے حالانکہ اقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو یا موت کے بعد پیش آنے والے مراحل کو زیادہ بہتر طور پہ سوچتا ہے اس کا غم ہی وہی ہے پھر یہ کہ موت کو انسان اپنے قریب محسوس کرے کہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے موت کو محسوس کرے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے موت کے بارے میں پڑھنا جن لوگوں پر مختلف طریقے سے موت گزری ہے ان واقعات کو پڑھنا قبرستان کی زیارت کرنا یعنی قبروں کو دیکھنا اور جنازوں پہ جانا یا جہاں کوئی فوت ہو میت کو دیکھنا میت کو غسل دینا السلام علیکم میں وہ ہوں جس کو ایک مردے نے ہدایت دی وہ ہے یہ کہ جب استاد کراچی میں آئی تھی انہوں نے دورہ قرآن کیا تھا تو مجھے نائنٹین پارے سے پتا چلا تھا اور میں نے نائنٹین پارے سے انٹری کی تھی لیکن جس دن تکمیل ہوئی تھی تو میری نیبر میرے سامنے نہیں نہیں رہنے آئی تھی انہوں نے نیا گھر بنایا تھا تو جب ہم واپس آ رہے تھے دعا سے تو انہوں نے کہا چلیں سیدھا ہم لیتے ہیں نا داخلہ تو میں جاب کر رہی تھی تو میں نے کہا نہیں تم پہلے کرو دیکھو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا پھر میں دوں گی نا داخلہ اس نے تو داخلہ لے لیا میں اپنی جاب کرتی تھی ہمارے ٹیرس بالکل آمنے سامنے تھے اب میں اپنی جاب کے لیے اٹھتی تھی جب بھی میں اٹھتی تھی وہ مجھ سے پہلے اٹھی ہوئی ہوتی تھی اپنی ٹیرس میں کبھی وہ تصویر پڑھ رہی ہوتی تھی کبھی وہ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہی تھی تو میرا روز یہ ارادہ ہوتا تھا کہ آج میں نے کبرا کو بیچ کرنا ہے اور میں اس سے پہلے اٹھوں گی حالانکہ میں دنیا کمانے کے لیے اٹھتی تھی پھر بھی میں, میں کبھی بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکی جتنا بھی میں جلدی اٹھوں مجھ سے پہلے ہی ہوتی تھی بہرحال ہماری بہت اچھی دوستی ہوگی اس دوران میں اس کو حج پہ جانے کا موقع ملا اور یہ کچھ بیمار بھی تھی اس نے وہاں جا کے یہ غلطی یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم آبے زمزم پیتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو اس نے جب دعا مانگی تو اس نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ سوالہ تعالیٰ جو میری بیماری ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ہوا یہ کہ اس کو بڑی آنکھ کا یا چھوٹی آنکھ کا کوئی کینسر تھا وہاں اس کا وہیں ظاہر ہو گیا اس کا اتنا پیٹ میں درد ہوا چالیس دن کے حج پہ گئی تھی تو وہاں پر اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کے ہسبینڈ کو بتایا گیا کہ اس, اس طرح ہے اور اس کا وہیں پر آپریشن ہوا اور اسٹریچر پہ اس نے پورا حج وغیرہ کیا جب آئی ملاقات ہوئی بہت کمزور ہوئی تو میں نے سیکھا کہ کیا ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ حج میں ایسے ایسے ہوا تو ایک سبق تو میں نے یہ سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ اچھی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان کی لمحات ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں پورا سال وہ اس بیماری میں بیمار رہی اور جب نیکسٹ وقت آئی جمے کے دن اس کی ڈیتھ ہوئی اور جب مجھے پتا چلا تو میں اس کا مردانے لانے گئی اس عورت نے میرے سامنے میں گھر بنایا تھا لیکن اس نے اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا پورا سال قرآن سیکھتی رہی اور جب میں اس کے پاس بیماری میں جاتی تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ مجھے تکلیف میں میری چیخ نکل جاتی تو کیا مجھے اللہ گنا دے گا تو میں اسے کہتی تھی نہیں آپ صبر کرتے ہو تو آپ کو نہیں دے گا وہ اسپتال میں جاتی تھی اس تازہ کی کیسرز ہر چیز لے جاتی تھی نرسوں کے پاس میں ہر وقت پڑتی رہتی تھی جب وہ رہنے آئی تو ماشاءاللہ بہت ہیلدی تھی اس کے بال بھی بہت اسٹرانگ تھے ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو پتا کینسر والوں کا کیا حال ہوتا جب میں نے اس کا مردہ نلایا اور میں اس کا مردہ نلا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک سال میں اس عورت کا کیا حال ہوا ہے اگر وہ اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں رہتی تو گھر تو ایک سال میں بھی ڈیکوریٹ نہیں ہونا تھا لیکن اس دوران میں میرے خیال اس کی بائیس باری ہوئی تھی یہ مجھے علم نہیں وہ کر چکی تھی اور اس کا اتنا عمل تھا اس پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں یہی کہتی تھی کہ قبرام مجھ سے آگے آ جاتی ہے نلاتے ہوئے میں نے یہ ڈیسیزن لیا کہ میں بھی یہ کروں گی اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا اور نیکسٹ ڈے میں نے اپلائی کیا اور سورہ بکرہ کے اینڈ میں میں انٹر ہوئی تو اگر آپ کا عمل اتنا اسٹرانگ ہو تو آپ کا مردہ بھی کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے تو آج تک میں جو بھی ہوں میں ان کے لیے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح ہر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا کہ شاید میں پھر نہ پڑھ سکوں اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے یعنی پہلے ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ بعد میں ریگریٹ نہ ہو ہر وقت سوری نہ کرنا پڑے تو اسی طرح سونے سے پہلے اور سو کر جب اٹھے صبح اس وقت موت کو یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انخل موت نیند موت ہی کی قسم میں سے ہے آج جب آپ رات سونے لگے تو ضرور سوچے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے چلے جا رہے تھے نا ساتھ ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے کہ ان ام سک پر ہم ہا ورسلتا اگر تو مجھے فوت کر لے یعنی دوبارہ روح میری واپس نہ دے تو اس پر رحم کر اور اگر تو واپس دوبارہ دنیا میں میری روح کو بھیج دے کیونکہ موت کے وقت ایک روح قبض ہو جاتی ہے نا تو پھر تو اس کی حفاظت فرما تو وہ وقت یہ دعا جب آپ رات کو پڑھتے ہیں تو واقعی موت یاد آتی اور پھر جب صبح اٹھ کے پڑھتے الحمد للہ باد آما ماتا نا تو اس کو بھی اگر آپ شعور سے پڑھیں کہ موت کے بعد اٹھے نیند کے بعد اٹھنا کیا ہے دراصل موت کے بعد اٹھنا تو اس سے سوتے جاگتے دن کے آغاز اور اختتام پر مومن اپنی دنیا سے روانگی کو یاد کرتا رہتا ہے غافلوں کی نیند نہ سوئیں اور غافلوں کی طرح دن کا آغاز نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہ بسم کا اموت و اہیا اور جب جاگتے تو فرماتے الحمد اللہ اللہ آہیا نا اماتنا اللہ شور پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسی گزرے گی قبر میں کیسے رہیں گے اور اٹھ کے کیا حال ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قبرستان کو دیکھیں اور قبروں کو دیکھیں تو سوچیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن اس وقت میرے پاس وقت ہے اور میں اس کو ضائع کر رہی ہوں میں سوچوں میں بیٹھی ہوں ادھر ادھر کی چھوٹی شوٹ چھوٹی باتوں پہ غم کھا رہی ہوں اگر کل کا یہ وقت مجھے خبر میں جانا پڑے تو میرے پاس کیا ہے تو مجھے جلدی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ میں گرے ہوئے دودھ کے اوپر روتی کے امر ناس کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ رونے لگے ان کے بیٹے عبداللہ نے اسے سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا موت کی گبراہٹ محسوس ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کی کسم موت سے نہیں بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا موت کا وقت تو گزر ہی جائے گا بیٹے نے کہا آپ تو خیر پر قائم رہے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور فتوحات شام کا تذکرہ کیا امر کہنے لگے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی میری تین حالتیں رہیں اور ہر حالت میں میں اپنے متعلق جانتا ہوں سب سے پہلے میں کافر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لوگوں میں سے انتہائی سخت تھا یعنی آپ کی دشمنی میں اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ ہیا کرتا تھا اسی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اپنی خواہشات میں بھی کبھی انہیں جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے اگر میں اس زمانے میں فوت ہو جاتا تو لوگ کہتے امر کو مبارک ہو یعنی پھر یہ مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے کہ دوسرا فیز کون سا ہے جب میں مسلمان ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا حیا کرتا تھا کہ میں ان کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا اور ایک ریسپیکٹ اور محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا ساتھ دینا یہاں تک کہ میں اگر اس حال میں فوت ہوتا تو جنت نصیب ہوتی پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے باعث وبال ہیں یا باعث ثواب لیکن جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پہ مت رونا کسی تعریف کرنے والے کو یہ آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا میرا تہبند مضبوطی سے باندھو کہ مجھ سے جواب طلبی ہوگی مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور سر طرف بکھیر دینا دایا پہلو بائیں پہلو سے زیادہ حق نہیں رکھتا میری قبر پر کوئی لکڑی یا پتھر نہ گاڑنا اور جب تو مجھے قبر کی مٹی میں چھپا کر فارغ ہو جاؤ تو اتنی دیر قبر پہ رک جانا جس میں ایک اونٹ زبہ کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیے جائیں تاکہ میں تم سے ان سے حاصل کر سکوں اور یہ ان کی آخری وقت کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر فیز میں اپنا محاسبہ کرتا رہے ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم قرآن کو نہیں جانتے تھے اور ہم بھی عام دنیا دار لوگوں کی طرح دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے پھر اللہ نے ہمیں ہوش دی پھر پورا سال ہم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہمارا ایک ایک دن ہمیں صاف کرتا چلا جاتا ہے لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر آپ دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں اس وقت اگر اللہ توفیق دے اچھے کاموں کی تو یہ اللہ ہی کا احسان ہے اور اگر انسان بھول جائے اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کر دے تو پھر اپنے آخری حساب محاسبے کے لیے تیار ہو جائے اصل امتحان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے کو کس فکر کے ساتھ گزارتے اور اس کے لیے حل کیا ہے انسان پوری زندگی کبھی بھی کسی بھی حال میں کچھ بھی کرتے ہوئے قرآن سنت سے اپنا تعلق ختم نہ کرے آپ طالب علم ہوں آپ کوئی بھی ہوں آپ ڈاکٹر ہو آپ انجینئر ہو آپ کوئی کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کا تعلق اس چشمے کے ساتھ رہے تو آپ سیراب ہوتے رہیں گے جس دن اس سے تعلق کٹ گیا آپ کا درخت سوکھنا شروع ہو جائے گا اس پہ خزاں آ جائے گی اور لازمی طور پر آئے گی ایمان کی بہار صرف قرآن کے ساتھ قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھ لیں کہ آپ کا نفس آپ پہ غالب نہ آ جائے شیطان آپ پہ غالب نہ آ جائے لوگ اور آس پاس کا ماحول آپ پہ غالب نہ آ جائے اگر آپ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ میں سے جو لوگ کورس مکمل کر چکے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو جن کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ان کا رنگ کس طرح اترتا چلا جا رہا ہے اسے بہت اللہ کس طرح ماند پڑتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا رنگ کس طرح چڑھتا چلا جا رہا ہے ایمان کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے یہ ہر لمحہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے نیک ہی اس کو بڑھا سکتے ہیں اب ظاہر ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے دنیا کے بھی کام کاج گھر ہے بچے ہیں گھر کے کام کاج ہیں اور کاروبار ہے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ہم ہر وقت اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے اور کام ہمیں کرنا ہی پڑتے ہیں. لیکن ایسے جینے سے پرہیز کریں کہ ہم دنیا میں ایسے کھوئیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہ بچے کہ ہم قرآن کی مجلس میں آ سکیں تو اپنے آپ کو خود باندھیے کہ کس طریقے سے میں مجبور ہو جاؤں کیونکہ اپنے اوپر بازت ایسے سختی کرنی پڑتی جیسے ہم اپنے بچوں پہ کرتے اپنے کسی شاگرد پہ کرتے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ انسان کے نفس کی چالیں بڑی شدید ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان پھسل چکا ہوتا ہے بہک چکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے کہ جہاں سے آپ آگے پیچھے نہ ہو کہ آپ ہلنے لگے تو آپ کو دوسرے لوگ پکڑ لیں اس لیے اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ جُڑنا بھی بہت ضروری ہے انڈیویجلی جتنی مرضی عبادت کریں لیکن جب تک آپ کو علم کا حلقہ ذکر کی مجلس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاری رکھتے مستقل بنیادوں پر تو آپ کسی قلعے سے نہیں بنتے تو اس رستے پر استقامت اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ باہر کی دنیا کی اتنی تیز ہیں کہ مضبوط سے مضبوط درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں مت بھولی اور مت دھوکے میں رہیے کہ آج قرآن پڑھ کے ہمارا بڑا ایمان مضبوط ہے تو ہم اسی طرح مضبوط رہیں گے نہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہے اور اگر قرآن زندگی سے نکل گیا تو یہ مضبوطی سب ختم ہو جائے گی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 پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو یعنی آج تو کوئی اور اس میں آ رہا ہے نا کل اسی جگہ تم نے جانا ہے اس کے لیے کرو ہم ہر چیز کی تیاریاں کرتے رہتے شادیوں کی تیاریاں مہینے گزار دیتے اور بھی بہت ساری چیزوں کی کہیں سفر کرنا ہو تو گھنٹوں لگا دیتے ہیں تیاری کرنے میں لیکن ان سب چیزوں سے قریب تر موت ہے ہر روز اپنا حساب کریں کہ اس کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے ابود ربا کا حتل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کبھی بھی اس راستے سے ہٹنا نہیں پھر یہ کہ اپنے وقت کی قدر کرے انسان یہ بھی موت کی تیاری میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں بہانے سب ختم کر دی حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا یعنی جو شخص ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں کہ میں تیاری نہیں کر سکا دیکھیں نا بچپن تو بچپن غفلت کا ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے اس میں اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہوتی اگلی زندگی سے مراد یعنی جو عملی زندگی ہوتی تو اس میں بھی انسان یعنی لڑکتا رہتا ہے اگر اس میں موت آ جاتی ہے تو انسان ابھی وہ پختہ ہوا ہی نہیں مچور ہوا ہی نہیں ابھی تک وہ تیار نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے پھر بھی انسان کے شادی بچے گھر کئی مصروفیات بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آفٹر ففٹی کے جب آپ ان بہت ساری مصروفیات سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور پھر آپ کو ساٹھ سال تک زندگی مل جاتی ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں اللہ کی طرف آتا تو اس کے پاس اللہ کو منہ دکھانے کے لیے کوئی ازربہ آنا نہیں یہ انف ٹائم ہے اس کے پاس لیکن اس نے اپنے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کیا پھر اسی طرح یہ کہ کسی دن بھی موت سے قافل نہیں ہونا یہ نہیں کہ آپ نے تیاری کر لی اور تیاری کر کے رکھ لیے دنیا کے کسی سفر کے لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کپڑے طے کر کے رکھ لیں اپنی چیزیں ایک ہی طرح بنا کے کہ جب سفر میں اٹھا کے لے جاؤں یہ بیگ لیکن آخرت کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کچھ جمع کر کے رکھیں جو عمل بھی آپ نے کیا ان کی بھی مسلسل حفاظت کرنی پڑتی ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز وہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دے ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اے عبد اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کہاں لکھا ہوگا یعنی مردوں میں یہ زندہ موت کی تیاری میں اچھے عمل کرنا کیونکہ یہی کام آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہیں اتار دوں گا تیسرا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے انسان کی چاہت کتنی ہوتی کبھی ختم نہ ہونے والی دوسرا آل اولاد ہے وہ کیا کرتی مرنے کے بعد چھوڑ آتی اور تیسرا عمل ہے وہ ساتھ جاتا ہے تین دوست ہیں دو پیچھے رہ جائیں گے ایک ساتھ جائے گا ہم سب سے زیادہ ایفرٹ کس پر لگاتے مال کلکٹ لگ کرنے میں وہ سب سے پہلے بے وفا ہوگا اور پھر بچوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کیا بھولے رہتے ہیں عمل کس طرح اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو دیکھ لیں وہ کس وجہ سے متاثر ہوتے ہیں یا جاب کی ٹینشن ہے یا پھر بچوں کی ہے دن کا ایک بڑا حصہ ان دو چیزوں میں گزر جاتا ہے باقی پھر ٹوٹی پوٹی نمازوں کے لیے تھوڑا بہت وقت بچ جاتا ہے آخرت کی تیاری کیا ہو رہی کیونکہ بچوں کو تو ہم دنیا میں کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اسی طرح مال بھی دنیاوی ایشو عشرت کے لیے موسٹلی جمع کیا جاتا ہے اللہ کے رام سب کا کرنے اپنی آخرت بنانے اپنی نیک کام کرنے یہ ٹھیک ہے اپنی کوئی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اس حد تک تو نہیں ہوتے نا ہم اپنی خریداری اپنی چیزوں کا جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مال کو کہاں لگاتے ہیں یا پرائرٹی کیا ہے آخرت کے کتنے پروجیکٹس میں لگایا اور دنیا کے کتنے میں لگایا سمرب انصحم سے روایت ہے کہ میں ابو ہاشم بن اتبا کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ نیزے سے زخمی ہو گئے حضرت معاویہ ان کی عیادت کو تشریف لائے تو ابو ہاشم رو پڑے ماویہ نے فرمایا مامو جان آپ کیوں روتے ہیں کیا درد زیادہ پریشان کر رہا ہے یا دنیا کے چھوٹے پر غمگین ہے اور زندگی کا عمدہ حصہ تو گزر گیا اب تو نکما باقی اور اس میں بہت تکلیفیں بڑھاپا ابو ہاشم کہنے لگے ان میں سے کسی بات پر نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کاش میں اس کے مطابق چلا ہوتا آپ نے فرمایا تھا شاید تم کو بہت اموال ملے جو لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوں ان کا لالچ نہ کرنا تمہارے لیے تو اس میں سے ایک خادم اور ایک سواری کا جانور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کافی ہے کہتے ہیں مجھے مال ملا اور میں نے جمع کر لیا اس پر پریشان ہوں کہ دنیا کے لیے جمع کرتا رہا یعنی سواری بھی ہے تو کس کام کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے زیادہ زیادہ ٹھیک ہے ذاتی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی لیکن صرف ایش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے کام استعمال کرنے خادم بھی تو کس مقصد کے لیے اسی مقصد کے لیے یعنی مومن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی جیتا آخرت میں کہ یہ سب کچھ میرے پاس اس لیے ہے تاکہ میں اور زیادہ اللہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں اس لیے نہیں کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ سے غافل کر دے اور بھلا دے اور میں لوگوں کے مقابلے پہ آ جاؤں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں کیا کرتا مجھے پسند نہ ہوتا کہ میں تین راتیں اس طرح گزاروں کہ ان میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو سوائے اس کے جو میں ادائے قرض کے لیے رکھ لوں یعنی قرض ادا کرنے کے لیے رکھتا اور باقی دے دیتا کیوں, کیوں دے دیتے دیکھیے سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے ہمیں بتائیے دنیا کی زندگی کتنی ہے ساٹھ سال مثلا ساٹھ سال میں کتنا کھا لیں گے کتنا پہن لیں گے کتنا کچھ کیا استعمال کر لیں گے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا مثلاً آپ روزانہ جو جو کچھ استعمال کرتے ہیں اس کو ایک اندازے کے مطابق آئندہ پانچ سال دس سال کی کیلکولیشن کر کے رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے یہ سب کچھ خریدنے کے بعد کیا بچتا ہے وہ میں کس کے لیے جمع کر رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے ان کی ضروریات پوری ہے لیکن ضرورت نہ کہ عیش و عشرت ان دونوں میں بہت فرق ہے ضرورت اور عیش و عشرت میں فرق ہے اب سال کے بعد آپ آگے چلے اب کتنی لمبی زندگی ہے اور اس کے لیے کتنا ضرورت کتنا ضرورت ہے وہاں کے لیے تھوڑا بہت بھی کام چل جائے گا زیادہ ضرورت ہے وہاں کے لیے آپ یوں سمجھیں نا کہ سارا کچھ آپ پیک کر کے بھیج رہے ہیں آگے بھیجنے بھیجنے. اور جب آپ اس پل کے پار جائیں گے تو پھر وہاں جا کے آپ وہ اپنے جسے آپ اگر ایئرپورٹ پہ جائیں نا تو آپ بیلٹ پہ سامان رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب اترتے ہیں تو آپ وصول کرتے ہیں تو وہ جب آپ کو سامان ملتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں شکر میری ضرورت کی چیزیں میرے ساتھ ہیں اگر آپ کا بیگ ہی نہ آئے تو کیا ہوتا ہے کبھی وہ آپ کے ساتھ کئی ای دفعہ ایسے ہوتا ہے بیگ گم او, آپ کیا کریں فوراً خیال آتا ہے کپڑوں کا کیا ہوگا جوتی کیا ہوگا فلاں فلاں, فلاں چیز کا کیا بنے گا اچھا پھر آپ کہتے اچھا چلو کوئی نہیں پیسے تو ہے میرے پاس جاگ خرید لیتا ہوں بازار سے وہاں کون سا بازار ہے جہاں سے خریدیں گے صرف وہ ملے گا جو یہاں سے بھیجا آپ نے وہاں کچھ نہیں کما سکتے اور سفر بہت لمبا ہے بہت ہی لمبا ہمیشہ کے لیے ہے وہ جگہ اس لیے وہاں کے لیے بھی جمع کریں کچھ بھی جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا وہ کہیں گم نہیں ہوتا وہ سب کٹھا ہو رہا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ میں إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ درخل الْمَوْتُ فَقَدْ وقاج راہ وقان اللہ وفور رحیما جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے بے شک اس کا اضر اللہ پر ثابت ہو گیا اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے اس کا کچھ چلا بھی جاتا ہے اور اگلے ٹھکانے پر بھی نہیں پہنچتا دنیا میں دونوں طرف سے محروم رہ گیا لیکن اس کی جو اسٹرگل تھی اس کی جو تھی اللہ کے راستے میں وہ اس کے کام آئی تو مال کے علاوہ انسان کی جو ایفرٹ ہے اور اس کے کوششوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے کیونکہ وہ کل فائدہ دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سال کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں بہترین آدمی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے اونٹ یا اپنے پاؤں پر موت تک جہاد کرتا رہتا ہے اور بدترین آدمی وہ فاجر شخص ہے جو گناہوں پر جری ہو قرآن کریم پڑھتا ہو لیکن اس سے کوئی اثر قبول نہ کرتا ہو یہ بدترین انسان ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں لیکن اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں وہ جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ لا ہجرت آباد الفت کیا معنی ہے لا ہجرت آباد الفتح فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہجرت ختم ہو گئی ہجرت تو ہے اب بھی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے یعنی کہ ہجرت تو اب بھی ہوتی ہے لیکن جو چیز یعنی اگر کسی کو ہجرت کا موقع نہیں ملا تو کیا کرے بلا جہاد نیت نیت اور جہاد تو باقی کسی بھی وقت تم کسی نیک کام کی نیت کر سکتے کہ میں آج کے بعد یہ کروں اور خاص طور پر وہ جہاد اللہ کے راستے میں جہاد اس کی نوعیتیں فرق ہو سکتی ہر انسان کی حیثیت کے مطابق عورت ہونے کے حساب سے ہماری فرق ہو سکتی لیکن ولا کن جہاد و و و الٹمٹ سٹرگل کہ ساری زندگی سٹرگل کرے انسان اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آرام سے لیٹ کے مر جائیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم آرام کرتے رہے اور موت آئے تو مر جائیں پہلے زمین کے اوپر سو رہے ہیں پھر اندر جا کے سو جائیں یہ زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے زندگی میں تو ہر روز ایک نیا چیلنج ہے ہر روز ایک نیا ہرڈل ہے ان ہرٹلز کو پار کرتے کرتے کرتے اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوں کہ اللہ ہم سے راضی یہ اصل کامیابی تو اس کا کیا ہے وہ عزت تم جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑو جب کام کے لیے بلایا جائے تو پھر آ جاؤ وہ کون نکلے گا کون نکلے گا جو تیار ہوگا یا کچھ جو غافل ہوگا جو تیار ہوگا وہی وہ نکلے گا کہ نہیں مجھے تو ہر لمحہ تیار رہنا ہے بہانے بازی نہیں تو بہترین انسان وہی ہے کہ جس کی زندگی موت تک سٹرگل کا ایک نمونہ بنی رہے مسلسل کوشش یہ مت سوچے کہ ایک سال کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر ختم ہو جائے گا تو چلو پھر ہم آرام کریں گے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ دکھایا اس پر تو موت تک قائم رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا صرف ضروریات زندگی پوری کرنے میں موت نہ آ جائے ضروریات زندگی کیا کھانا پینا بچے وغیرہ وغیرہ صرف اس میں نہ موت آ جائے اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی ضروری ہے اور وہ بھی اس لیے تاکہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ دو جھنڈے ہوتے ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں اگر وہ اللہ کی رضا والے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے گھر لوٹنے تک وہ اس کے سائے تلے ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے تاکہ وہ جب واپس آتا ہے تو شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح دنیا کی محبت سے بچنا ہمیشہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کوئی بھی چیز اس کے دل میں ایسی گھر نہ کرے کو اللہ سے قافل ہو کوئی بھی چیز نہ کسی کی یاد نہ کسی چیز کی چاہت نہ کسی کی خواہش اللہ سے غافل کرنے والی نہ ہو کوئی بھی ہو اللہ سے بہنو تعالیٰ فرماتے ہیں خود المر فی غفلت تو غفلت سے مراد کیا ہے دنیا میں مگن ہونا جب ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ فیصلہ کا وقت آ جائے گا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں دنیا میں کوئے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہماری ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا کہ دوسری قومیں ایک دوسرے کو بلا کے ہم پہ چڑھائی کریں گی اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے لیکن جھاگ کی طرح ہوگے جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اوپر دیکھنے میں تو بہت اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر دبائیں تو باقی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہے نکال دے گا تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا پوچھنے والے نے پوچھا وہن کیا ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تاکہ میں دنیا میں اور ایشو عشرت کر سکوں جب مسلمانوں کے دلوں کا حال یہ ہو جائے تو اس وقت پھر ان کا اجتماعی طور پر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زلیل و رسوا ہوتے ہیں پھر موت کی تیاری کیسے کرنی ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اس کو نہیں بھولنا کیونکہ دو نمازوں کے بیچ میں اگر موت آگی تو انسان جنت میں جائے گا پھر موت کے خوف میں بھی اللہ سے مدد طلب کرنا وہ کیسے دیکھیے کہ کبھی ایسے حالات ہو جاتے نا کہ بیماری ہے یا دشمن کا خوف ہے یا کوئی مقابلہ ہے تو انسان کو ہر طرف موت نظر آتی اب میں بچ نہیں سکوں گا یعنی آپ کسی بند گلی میں داخل ہو گئے تو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں زندگی میں کبھی حالات ایسے تنگ بھی ہو جاتے ہیں نا کہ انسان بند گلی میں پہنچ جاتا ہے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایاز اشری کہتے ہیں کہ میں غزوہ یورموکھ میں موجود تھا جنگ یارموکھ میں ہم پر پانچ عمرہ مقرر تھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرما رکھا تھا کہ جب جنگ شروع ہو تو تمہارے سردار ابو عبیدہ بن جرا ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا کہ موت ہماری طرف اچھل اچھل کر آ رہی ہے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کسی وقت بھی ہم ختم کر دیے جائیں ہمارے لیے کچھ مدد روانہ کیجیے انہوں نے جواب میں لکھ کر بھیجا میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد کی درخواست کی میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتا بتاتا ہوں جس کی نسرت سب سے زیادہ مضبوط ہے جس کی مدد سب سے بہترین ہے اور جس کے لشکر سب سے زیادہ حاضر باش ہیں وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی سے مدد مانگو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت غزوہ بدر کے موقع پر کس نے کی اللہ نے کی جبکہ وہ تعداد میں تم سے بہت تھوڑے تھے اس لیے جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو ان سے قتال شروع کر دو جو ہے تمہارے پاس اسی کو استعمال کرو کام شروع کر دو اور مجھ سے بار بار امداد کے لیے مت کہو راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے قتال شروع کیا تو مشرقین کو حزیمت سے دو چار کیا ہرا دیا اور چار فرسخ تک انہیں قتل کرتے چلے گئے اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا یہ کامیابیاں کس کو ملتی جو موت سے ڈر کے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اللہ سے مدد مانگ کر بھروسہ رکھ کے اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور اللہ چاہے تو اس میں کامیابی دے سکتا کیا مشکل ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے مشکل تو ہمارے لیے نا تو زندگی میں بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں اب کوئی آئے تو ہمیں اٹھائے نہیں اس میں بھی اللہ سے مدد مانگ کے کر جو کرنے کا کام ہے جو کر سکتے ہیں وہ شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بھی نکال لے گا کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کسی بھی چیز کو کہ جو آپ کو عمل سے روکنے والی ہے. یا جو آپ کے پاؤں کی بیڑی بن جائے یا آپ کو کنٹرول کرنے والی اس سینس میں کہ آپ اللہ کے اطاعت گزار نہ رہیں یا اللہ کی فرما برداری میں وقت نہ گزار سکیں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کسی انسان کو نہیں پتا کئی دفعہ ڈاکٹر کہتے بھی ہیں لیکن انسان اس سے کہیں آگے جا جیتا ہے یا اس سے پہلے بھی مر جاتا ہے مماقان کتاب اللہ, اللہ. كتابا مؤجلا. اللہ کے, اذن کے بغیر کسی زیرو کو موت نہیں آ سکتی اس کا وقت طے شدہ لکھا ہوا ہے فَإذا لا يستأخرون ولا يستقدمون. پھر جب اس کا وقت آ جائے گا موت کا تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہیں گے نہ ہی آگے بڑھ سکتے سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو وہ کام لے رہے تھے کھڑے کھڑے لاٹھی پکڑی تھی اسی حال میں جان چلی گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی موت ہو گئی جب تک کہ زمین کے دیمک یا کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کھا رہا تھا وہ کھا نہ چکا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ انسان کی موت کا وقت لکھتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سل رحمی زندگی کو بڑھاتی ہے مال کو بڑھاتی تو اس میں زیادہ تر علماء کے رائے کہ برکت ہو جاتی کہ انسان تھوڑے مال میں بھی زیادہ اچھے کام کر لیتا تھوڑی زندگی میں بہت کچھ کر لیتا اور اگر اللہ چاہے تو دن بھی بڑھا سکتا پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کا جو وقت ہے وہ جو کہ آنا ہی آنا ہے تو اس کو اگر آپ اپنے حساب سے گیس کر کے رکھ لیا کریں مثلا جو چیز مجھے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہوتی کہ میں ایک خیالی ایک اندازے سے رکھ لیتی کہ مثلا یہ ہے اب کیا کرنا ہے کتنا کام کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے آپ اس ایکسپیرینس کو کر کے تو دیکھیے موت کا وقت اللہ کو معلوم ہے لیکن تیاری کے لیے جس انسان اپنی ڈیڈ لائنز رکھتا ہے نا تو کوئی ڈیڈ لائن اپنے لیے بھی رکھ لے اللہ اس سے بہت زیادہ زندگی دے آپ کو لیکن کہیں تو رک جانی ہے نا گاڑی تو وہ رکھ کے آپ دیکھیں اور پھر اگر زیادہ مل جائے تو اسے بونس سمجھے اللہ کی نعمت سمجھ پھر اس زندگی کی قدر بھی آئے گی کہ اللہ نے اور دے دی اور مہلت مل گئی میں کچھ اور کر لوں شکرانے کے طور پر سمجھ آئیے میں کیا کہہ ایک فرضی تاریخ وفات لکھی اپنی یہ نہیں نا یہ فرضانہ سنت نہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے صرف ایک ایکٹیویٹی ہے یا ایک اپنے اپ کو جگانے کی ایک کوشش ہے جو مجھے فائدہ دیتی ہے دو تین جو الحمدللہ اچھی چیزیں اور بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوئے ہیں تو وہ اسی اپ کی جو ٹپ تھی نا اس سے میں یہ سوچا کہ شاید یہ ابھی دو مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد چھ ہفتے کے بعد میں نہیں ہوں گی یہاں پہ اچھا وہ بڑا ہاوی تو میں جلدی جلدی جیسے کام ختم کر کے یہ والا کام میں نے ڈیڈ لائن کو واقعی یہ کہ کل جیسے غسل کرنا تھا تو میں یہی سوچی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں مری جاؤں تو وہ غسل کی جو تھی نا کہ پتہ نہیں کوئی اور غسل صحیح دے گا یعنی تو وہ اس کی کوالٹی بھی بڑی امپروو ہو جاتی ہے پھر آپ زیادہ اس سے کہ میں جانے سے پہلے جو ہے وہ صحیح سے تیاری تو کر لوں نا اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے جی السلام علیکم استاد جیسے جب میں تھے تو ہم ٹریننگ وغیرہ دیتے تھے تو ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے لیکن ٹیم ممبر اتنے زیادہ نہیں تھے تو ہماری انچارج نے مجھے کہا کہ عائشہ آپ ڈیمو بن جائیں گی تو میں نے حامی بڑھ دی میں نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاؤں گی لیکن استاد اس دن تھرزڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے والے دن ہمارا ڈیمو تھا اور یقین کریں میں سارا دن اور نماز تک میں بھی میں کہہ رہی تھی میں نے ڈیمو بننا ہے میں نے ڈیمو بننا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جیسے میں نے جانا ہے جیسے میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور یقین کرے وہ میرے میرے نف اتنا ہاوی ہوا تھا کہ ہر کام کو کرتے میں سوچی تھی میں نے ڈیمو بننا ہے پتہ نہیں شاید میں چلی نہ جاؤں اس دنیا سے اور یقین کرے اتنا افیکٹو تھا میرے لیے اور پھر جب میں بنی تھی ڈیمو اس دن اور جب میں واپس گھر آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے نقل ادا کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی جیسی نعمت دی ہے اور واقعی جو شخص یہاں سے چلا جاتا کا محلت کا مقرر حکم سمجھے اور نہ ہی یہ دینی طریقہ ہے میں صرف ایکسپیرینس جو اپنے ساتھ کرتی ہوں جس سے میرے عمل میں تیزی آتی ہے کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سالڈ یا کسی خاص شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کوئی غیب کی خبر نہیں ہے ہمیں نہ ہی کوئی غیب کو پتہ دے رہے ہیں اگر آپ اس سے کوئی بھی غلط مطلب لے رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے مت کیجئے گا ٹھیک ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط ریت آپ کے لیے میں یا کوئی غلط طریقہ آپ کے لیے ڈال دوں لیکن مثلا اگر میں یوں سوچوں نا کہ آج سے پانچ سال بعد یا ایک سال بعد یا دو سال بعد میں یہاں نہیں ہوگی تو پھر میں سوچتی اچھا کیا کیا کرنا جلدی جلدی کروں عمل تیز ہو جاتا ہے اصل بات یہ کہ جن حقیقی ڈیڈ لائن ہے ایک تو فرضی ہے نا جو حقیقی ڈیڈ لائن ہے وہ آگے نہیں جائے گی عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے خاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد ابو سفیان بھائی معاویہ سے فائدہ دینا یعنی اس سے بھی فائدہ پہنچے اس سے بھی پہنچے اس سے بھی انسان فائدوں کا حریث ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ایسی عجلوں کے لمبا کرنے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں یعنی ان سب سے تمہیں فائدہ تب ہی پہنچے گا نا جب تمہاری زندگی لمبی ہوگی مثلا اگر ہم یہ ایسے ہی دعا کر مجھے اپنے شوہر سے فائدہ دینا بیٹے سے بھی دینا اور اس کے بچوں سے بھی دینا اور فلاں سے بھی دینا فلاں سے بھی دینا تو مطلب کیا ہے کہ وہ سب زندہ رہیں گے تو فائدہ پہنچائیں گے فرمایا دن گنے جا چکے ہیں اور ایسے رسک کو بڑھانے کا جس کی تقسیم کی جا چکی ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور موخر نہیں کیا جا سکتا اور اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بھول کر کسی بات سے انکار کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں میرا نہیں خیال میں نے کہا کہتے ہم سب کرتے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک ہونے والی ان کی ساری اولاد کو باہر نکالا اور ان کی اولاد کو ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا کہ یہ سب آپ کی اولاد ہوگی آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کا رنگ چمکتا ہوا تھا انہوں نے پوچھا میرے کون ہے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد انہوں نے پوچھا ارب اس کی عمر کتنی فرمایا سال انہوں نے عرض کیا اے رب اس کی عمر میں اضافہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات ممکن ہے کہ میں تمہاری عمر میں سے کچھ کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر دوں آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چالیس سال لے کر داؤد علیہ السلام کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کر دیا اور اس کی تحریر لکھ کر فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لیا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری زندگی کے چالیس سال واقع ان سے عرض کیا گیا وہ آپ اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں کہنے لگے میں نے ایسا نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر ان کے سامنے کر دی اور فرشتوں نے گواہی دی تو اس میں ایک پہلو تو یہ نکلتا کہ انسان بھول کر انکار کر دیتا ہے اس لیے بعضوقات وہ غلط بیانی جو ہم بھول کر کر جاتے ہیں اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے ہمیں تو ہمیں یہ دعا بہت پیاری سکھا دی گئی کہ ربا نا لاتو اوختہ نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہے کہتے نہیں میں دے چکی ہوں تمہیں مجھے پکا یاد ہے میں دے چکی ہوں حالانکہ نہیں دیا ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے چاہے ہزار سال ہے پھر بھی موت آنی چاہے ساٹھ سال ہے پھر بھی موت آنی اور اللہ سبحانہ سب کا اپنا فیصلہ ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کرے موت کے فرشتے کو موس علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا انسانی شکل میں تھا نا اس لیے فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیا جائے گا مثلا اگر ایک ہزار بال آئے تو ہزار سال اور مل جائیں گے مصلام نے پیغام سے ان کرے اے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ جب موت آنی ہے تو اب اسی وقت آ جائے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں مقدس قریب کر دیں جتنی دور سے ڈھیلا پھینکا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو کسی بحمر کے نچلے راستے کے کنارے تم ان کی قبر دکھاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی پھر یہ کہ موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے زندگی کا ہر لمحہ نعمت بعضوقت کچھ مریض قومی میں چلے جاتے ہیں یا وہ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتے یا پھر مرسی کلنگ کی بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی خواہ کتنی بھی تکلیف میں وہ اس کی موت سے بہتر ہے کیونکہ وہ اس میں یا کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے یا تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں یا اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جتنا بھی وقت انسان کو ملا ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ساتھ اپنا دامن بھرتا چلا جائے پھر یہ کہ موت سے پہلے توبہ کا موقع ہے انسان جب تک اس کی جان ہنسلی کو نہیں پہنچ جاتی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس لیے کسرت سے استغفار کرتا رہے موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں جو ہے نا بہت شدید ہے اور موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس لیے اس وقت کو حنیمت سمجھے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو جائے اگر برا ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے لیکن اگر کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ انسان کو زندگی کی کتن خواہش نہ رہے تو بس یہ دعا کرے پھر بھی کہ اللہ معینی ماں کا نہ خیر علی وہ توفنی اداکہ نہ تو اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو اسی طرح زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللهم انی اعوذ من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنه المحیا والممات ومن فتنه المسيح الدجال پر موت کی آسانی کی دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه عمري واسلح لي دنياي التي فيها معاشي كل من كل شر. اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے میری آخرت کو درست فرما جس میں مجھے لوٹنا ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے یعنی ہر لمحہ میں بلائیوں میں آگے بڑھتی چلی جاؤں اور میرے لیے موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے پھر موت کے وقت شیطان کے غلبہ پانے سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی شاید آپ نے یاد کی ہوگی ابو یوسف سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہ اعودی من الحدمی و اعود بکین من التردی اعود و من الغرقی والحرقی الحرم و اعود بکان یا تخبت شیقان و اعدب بکان امو تفیح صبیلی کا مت برا و اعدب بکان امو اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پہ آ گرے حدم یا کسی بلند مقام سے گر پڑو میں غرق ہونے سے یا جلنے سے یا بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے تیری پنا چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدہواس کر دے کہ وہ مجھ سے کوئی غلط بات کروا دے یا کوئی غلط سوچ سوچوا دے یا اس بات سے کہ جہاد میں پیٹ پھیرتے ہوئے یعنی بھاگ کر مروں یعنی جہاد سے بھاگتے ہوئے مروں منہ مو موڑ کے زبیلی کا مد برا یا تیرے راستے سے پیٹ پھیر کے موت آئے مجھے یہ نہ ہو اور اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹے سے مجھے موت آئے یہ ساری تکلیفیں ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے بھاگتا ہے تو دعا مانگ چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے یہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و موت سے پہلے لوگوں کو کچھ ایسے اشارات سجا دیتے ہیں کہ جس سے موت کے بارے میں ان کا دھیان زیادہ ہونے لگتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے بعض اقد کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے بعض اوقات کسی کو, کو خواب آ جاتا ہے بعض اوقات کوئی ایسی بیماری آ جاتی بعض اوقات اللہ تعالی دل میں کچھ اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی برا نہیں جاننا چاہیے بلکہ ایسی کیفیت اگر ہو تو زیادہ سے زیادہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ موت کس جگہ پر آئے گی حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں فوت ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی چاہت ہونے لگتی کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں اور وہ وہاں پہنچ جاتا اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کسی زمین میں موت آنی ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے۔ جب وہ اپنی عمر کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت ہے پھر بعض اوقات انسان جب پردیس میں فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اجر کا باعث بھی بنتا ہے عبداللہ بن امر فرماتے ہیں ایک صاحب کی مدینہ میں وفات ہوئی ان کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا فرمایا کاش وہ دوسرے ملک میں مرتا ایک شخص نے ارس کیا کیوں یارسول آپ نے فرمایا انسان جس وقت اپنے پیدائش کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اسے اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک جنت میں زمین عطا کر دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ اس کو کہیں اور موت آتی کہ مدینہ سے باہر پڑتا تھا کیوں کہ میں فوت ہونا بذات خود ایک بہت بڑی خوش قسمتی بات ہے لیکن اس سے ہجرت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ اس کے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو لیکن وہ اگر وہاں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں ہائے بےچارہ پردیس کی موت مر گیا تو یہ پردیس کی موت بری چیز نہیں ہے اگر وہ پردیس اللہ کی خاطر اختیار کیا ہوا پھر اسی طرح بابرکت مقام پر فوت ہونے کی آرزو کرنا حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ارزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین یا مقدس مقام مثلا بیت المقدس کے قریب یا حرمین کے قریب ریاض الجنت موت آئے یا جنت البقی اور جنت المعلہ میں کہیں دفن ہو تو یہ درست ہے ایسا کیا جا سکتا اور مانگنی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ہی کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا حضرت عمر اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر ذکنی شہادت سبیلک وجے المعتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے پھر بقی میں دفن ہونے کی تمنا کرنی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی اور وہاں مدفون مسلمانوں کے لیے دعا کرتے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا یعنی وہ لوگ جو بقی میں دفن ہوں ان کے لیے آپ کو دعا کا حکم دیا گیا پھر عرض مقدس میں فوت ہونے کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو ابھی بیت المقدس ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو ان کی تمنا کیا تھی کہ میری وفات اس کے قریب ہو تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کو ایک پتھر پھینکنے کی مقدار ارض مقدس سے قریب کر دے یعنی میکسیمم جتنا میں قریب ہو کر فوت ہوں اتنا ہی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں کہ آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے سارے لسن سے سیکھا کیا ہے موت کی یاد موت کی تیاری اور اپنی زندگی کی قدر زندگی کے لیے شکر اور زندگی میں پیٹی ایشوز چھوٹی فضول حقیر بیکار باتوں اور لوگوں کے فضول غم کھانے کی بجائے مقصد پہ فوکس مسلسل کوشش اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفروکا و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ و